أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي يفضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النملي قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم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 مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا ایک مقصد شرک فی العلم کی نفی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں علم غیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے حتیٰ کہ پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں رکھتے اور دوسرا مقصد كہ تصرف اور اختیارات اللہ کے ہیں اور اللہ ہی یہ اپنے بندوں کو سلامتی دیتا ہے اور انہیں نجات دیتا ہے پیغمبر بھی سلامتی میں حفاظت میں اللہ کے محتاج ہیں ان دونوں مقاصد پر دو دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں یہ پہلے مقصد پر کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کے بغیر تمام لوگوں کا علم یہ ناقص ہے تو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی لاٹھی کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا جب کہ وہ نور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی اہلیہ کو یہ کہہ کر آئے کہ میں آتا ہوں لیکن وہاں پہ کہ اللہ نے انہیں نبوت دی اور پھر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ وہیں سے فرعون کی طرف تبلیغ کرنے اور دعوت دینے کے لیے وہ گئے ہیں یعنی قرآن نے پھر یہ تذکرہ نہیں کیا کہ حضرت موسا علیہ السلام وہ انہیں واپس مدین میں چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ قرآن پھر اس سے خاموش ہے اور اللہ کا حکم بھی تھا ارحب اللہ فرعون عن تغا تو یہ تمام احوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت موسٰ علیہ السلام وہ غیب نہیں جانتے تھے دوسرا واقعہ جو آج کے سبق میں یہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بلقیس کی مملکت اور ان کی بادشاہی پہ خبردار نہیں تھے باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں علم دیا تھا باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی وہ سکھائی تھی ہر چیز دی تھی باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں اللہ نے جنات کا لشکر ان کے تابع بنایا تھا انسان اسی طرح پرندے اور دیگر مخلوق لیکن ان تمام چیزوں اور ان موجزوں کے باوجود ہد پرندہ وہ خبر لاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی بادشاہی دیکھ کر آ رہا ہوں عورت ان کی سربراہ ہے اور بہت بڑا تخت ہے اور حضرت سلیمان سے وہ یہی وہ پرندہ کہتا ہے احد تو کبھی معلوم توحت بھی کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے دوسرے مقصد پر دو واقعات ایک حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوت علیہ السلام کا کہ وہ دونوں سلامتی میں اللہ اللہ کو محتاج ہیں دونوں کو اللہ نے نجات دی ہے پہلے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله کہ زمین اور اسمان میں غیب یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا اور دوسرے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 59 میں و قل الحمد لله الذي و قل الحمد لله الذي و نمبر 59 صورت میں یہ دونوں مقاصد اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الہ کے لیے یہ دو بنیادی صفات ہیں کہ وہ عالم بکلِ شے ہو اور وہ قادر اعلیٰ کل شے ہو متصرف ہو اس کے اختیارات ہوں تو الٰ کے لیے یہ دو صفات یہ بنیادی صفات ہیں تو اس صورت میں مسئلہ الٰ کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے باقی صورت مکی صورت ہے اور مکی صورت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید رسالت اسی طرح یہ اللہ کی کتاب کی سچائی اور ایمان بالآخرہ یہ مضامین یہ ہوتے ہیں توحید پر عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں اور دیگر جو ایمانیات ہیں اور عقائد ہیں تو ان کا تذکرہ وہ بھی کیا جاتا ہے پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں جن میں قرآن کی ترغیب دی گئی اور اہل ایمان ان کے اوصاف ذکر کیے گئے منکرین قرآن کی صفت وہ ذکر کی گئی اور آیت نمبر چھ میں پیغمبر کو تسلی دی گئی کہ یہ قرآن آپ کو ایک ایسی ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جو حکیم اور عالم ہے جو بندوں کے احوال سے واقف ہے اور اس کا کوئی کام وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے پھر پہلا واقعہ حضرت موسیٰ کا آیت نمبر سات سے چودہ تک یہ ذکر کیا گیا تو اب یہاں سے دوسرا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے بیٹے ہیں اور دونوں کو اللہ نے علم دیا تھا و لقدات نہ داود و علمن اور تحقیق ہم نے دیا تھا داود علیہ السلام کو و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علماً علم دونوں کو میں نے علم دیا تھا علم سے مراد کیا ہے علم سے مراد جس طرح آگے آ بھی رہا ہے کہ اللہ نے دونوں کو پرندوں کی پرندوں کا کلام اس کا علم دیا تھا دیگر جانداروں کہ جی ان کی بولی کا علم یہ دیا تھا کہ جی اسی طرح علم سے مراد لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکنا اور علم سے مراد حتیٰ کہ پہاڑ جو تصبیح یہ بیان کرتے تھے یسبحنا بہنا سورہ انبیاء میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا آگے بھی آ جائے گا تو اسے بھی وہ سمجھتے تھے اور اسی طرح علم سے مراد وہ جو شریعت اور دین کا علم ہے تو وہ بھی مراد ہے تو یہ تمام چیزیں یہ علم میں ہی آتی ہیں و لقدات داود و سلیمان علم اور تحقیق ہم نے دیا تھا داود علم میں میرے محتاج تھے و لقدات نہ داود و سلیمان علماً اور تحقیق ہم نے دیا تھا داود کو اور سلیمان علیہ السلام کو علماً علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده یہ اور کہا دونوں نے کہ تمام तारीफें الوهیت کی لله خاص اللہ کے لیے ہیں الذي وہ ذات فضلنا کہ جس نے فضیلت بخشی ہمیں جس نے فضیلت دی ہمیں اعلی كثير من عباده المؤمنين اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سو پر یعنی جو ایمان والے بندے ہیں تو ان میں بھی بہت سو پر اللہ نے ہمیں اس علم کے ذریعے فضیلت دی ہے اور ہمیں وہ علم دیا ہے کہ وہ دیگر ایمان والے بندوں کو بھی وہ علم وہ نہیں دیا اور یقیناً یہ فضیلت یہ ان کی ہے ہر پیغمبر کی پیر اپنی ایک جزوی فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے پیغمبر دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں کہ الحمدللہ تمام تعریفِ علوہیت کی یہ لفظ علوہیت کی یہ ہم اس لیے بڑھاتے ہیں اور یہ سورہ فاتحہ بلکہ قرآن کا ہمارا پہلا درس ہے اور الحمدللہ پر میں نے وضاحت کی تھی بعض لوگ کہتے ہیں تمام تعریفِ للہ خاص اللہ کے لیے ہیں بلکہ تقریبا عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے میں نے سورہ فاتحہ میں اس پر بہت تفصیل سے وضاحت کی تھی اور میں نے امام راضی کا حوالہ دیا تھا تفسیر کبیر سے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ صفات یہ تین قسم پر ہیں بعض وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کے لیے خاص ہیں یعنی بالکل وہ صرف الہی صفات ہیں اور وہ اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے کہنا شرک ہے بعض وہ صفات ہیں کہ جو مخلوق کی ہیں مخلوق پھر اس میں انسان فرشتے جنات اور دیگر تمام جو چیزیں وہ پیدا کی گئی ہیں وہ مخلوق کی صفات ہیں مثلا مخلوق کی صفت انسان کھاتا ہے انسان پیتا ہے انسان اس پر تھکان آتی ہے یہ انسان کی صفات ہیں انسان پیدا ہونے سے پہلے یہ نہیں ہوتا اس پر ایک آدم کا زمانہ آتا ہے پھر یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں ایک وقت گزارنے کے بعد انسان مر جاتا ہے اسی طرح انسان مرض کے احوال اس پر آتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں پھر ہر مخلوق کا عجز اس کی کمزوری اسی کے حساب سے ہے تو دوسری صفات وہ ہیں کہ جو مخلوق کی ہیں اور تیسری صفات وہ ہیں کہ جو خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہیں لیکن یہ اشتراک لفظی ہے مثلا قرآن اللہ کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ سمیہ اور بصیر ہے انسان کے بارے میں بھی کہتا ہے سمیع اور بصیر ہے تو کیا سمع اور بصر یہ دیکھنا اور سننا یہ ایک جیسا ہے ہرگز نہیں یہ اللہ سمیعہ ہے لیکن سمیع سننے کے لیے وہ کانوں کا محتاج نہیں ہے انسان سمیع ہے لیکن وہ کانوں کا محتاج ہے اسی طرح اللہ سمیع ہے اور اللہ کے لیے قریب اور دور کی کوئی قید نہیں وہ عرش پر ہو کر بھی تمام مخلوق کی بلکہ انسان کے دل کی دھڑکن تک وہ سنتا ہے اور انسان کے لیے دور اور قریب کی قید ہے جی اسی طرح یہ تمام اسی طرح بسر یہ اللہ کے لیے کوئی تاریکی کوئی روشنی نہیں اس کے لیے کوئی نزدیک کوئی قریب نہیں بلکہ ہر جگہ سے وہ مخلوق کے حال سے وہ واقف ہے وہ بصیر ہے اسی طرح اس کے لیے کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں انسان ایک معمولی اور باریک پردے کے اس پار وہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح اس کے لیے قریب اور دور کی بات ہے اسی طرح انسان دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں تو یہ تمام یہ فرق ہیں یہ صرف الفاظ کا اشتراک ہے ورنہ حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے تو الحمد میں یہ جو الفلام ہے عام طور پہ کہ جی اسے استغراق کے لیے لیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اور الفلام کو جنس کے لیے لیا جاتا ہے کہ جنس جن سے تعریفیں جتنی تعریفیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں کہ الفلام جو اصل وضع کیا گیا ہے عربی زبان میں تو یہ عہد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یعنی یہ تخصیص کے لیے وضع کیا گیا ہے اصل الفلام یہ اسی لیے یہ وضع کیا گیا ہے تاکہ اس لفظ میں تخصیص آ جائے اور اس لفظ میں وہ جو معرفہ ہونا ہے تو وہ آ جائے تو اسی لیے الحمد الفلام یہ عہد کے لیے ہے اور اس پر پھر لغت کے حوالے بھی ہیں نحات کے حوالے بھی ہیں تو الحمد یہ تمام تعریفیں الوحیت کی یعنی الوحیت کی جو خاص تعریفیں ہیں وہ مراد ہیں اور اس میں جتنی تعریفیں ہیں وہ تمام تو تمام تعریفیں الوحیت کی للہ خاص اللہ کے لیے ہیں یعنی مراد حمد سے وہ تعریفیں ہیں جو خاص اللہ کے لیے ہیں اور وہ جتنی تعریفیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں یعنی قرآن کا پہلا لفظ وہ شرق کی جڑ کاٹتا ہے پھر بعض تفاثیر میں آپ دیکھیں گے خصوصاً جو اردو تفاصیر ہیں تو ان میں آپ یہ ایک بات دیکھیں گے کہ یہ تمام تعریفیں یہ الفلام ہم استغراق کے لیے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ مخلوق کی جتنی تعریفیں اور جتنی صفات ہیں تو وہ بھی اصل میں اللہ ہی نے انہیں دی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو مشرقین کی دلیل تھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ان باباؤں کی عبادت کرتے ہیں ہم جو انہیں پوچھتے ہیں دراصل یہ خود تو کچھ نہیں ہیں انہیں یہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں تو پلکل کو مشرک کی یہ دلیل بھی پیر مانو کہ انہیں یہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں دراصل یاد رکھیں تو بڑا واضح مسئلہ ہے اور اسی لیے اس میں مانا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ شرک کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں اور اس میں کوئی ایسی معمولی تعویل کی گنجائش وہ بھی نہ ہو تو تمام تعریفیں الوحیت کی للہ خاص اللہ کے لیے الوحیت کی یہ قید یعنی مراد اس سے وہ خاص تعریفیں ہیں مخلوق کی تعریف مراد نہیں ہے یہاں پہ اسی طرح وہ عجز اور کمزوری کی صفات وہ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ ہونے کے لائق جو تعریفیں ہیں جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں تو الحمد تمام تعریفیں الوہیت کی لاہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح اگر بندہ آحادیث کا مطالعہ کرے تو حدیث میں آتا ہے اللہ, الحمد اب میں کہ اے اللہ تیرے لیے تعریفیں سب کی سب ہیں تو اس سے مراد کیا ہے یعنی وہ جو اللہ کی مناسب تعریفیں ہیں الوہیت کی تو وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں اب اگر دیگر دعاؤں میں آپ دیکھیں تو میں آتا ہے کہ اللہ ملک الحمد لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علا نفسکا کہ اے اللہ میں تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ انت کما اثنیت علا نفسکا اے اللہ تُو نے اللہ ملک الحمد کما انت اہلوہ لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علا نفسکا یا اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں کما انت تہلو جیسا کہ تو اس کا لائق ہے تو اللہ کے لائق تعریفیں کون سی ہیں وہ جو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں یہ اللہ خالق ہے رب العالمین ہے رحمان ہے معبود ہے مستعان ہے جن تعریفوں کا اللہ لائق ہے اسی لیے یہ اللہ کی مناسب تعریفیں اور اللہ کی لائق تعریفیں وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے ایک الہ ہونے کے لائق ہیں اور اللہ کے مناسب ہیں لاہ وہ خاص اللہ کے لیے ہیں اور للہ میں یہ لام جارہ لحتساس اسی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں کوئی اگر تفصیل پر سننا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ میں وہاں پہ وہ سن سکتا ہے کہ اللذی وہ ذات فضلنا على کثیر من عباده المؤمنین کہ جس نے فضیلت دی ہمیں بہت سوپر من عباده المؤمنین اپنے ایمان والے بندوں میں سے ان پہ بھی اللہ نے ہمیں بہت ساری فضیلت وہ دی ہے پہلے جملے میں علم میں نے دیا ہے اور اگلے میں ان کا شکر اور اللہ کا اللہ کی تعریفیں کرنا اور اللہ کی حمد کرنا مطلب یہ کہ جب اللہ نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا ہے تو چاہیے یہ کہ اس علم کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرو اے اللہ تو نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے وہ علم کہ جس سے انسان کا دل وہ روشن ہو جاتا ہے دل کی بینائی اس کی آ جاتی ہے اور وہ اندھے پن سے نکل آتا ہے تو اے اللہ ہم تیری اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں اے اللہ تُو نے ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر تُو نے ہمیں فضیلت دی ہے اور اے اللہ ہم اس پر تیرا شکر جو ہے وہ بجا لاتے ہیں اور تیرا حمد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ وَدَعُودَ اور وَارِسَ بَنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے داؤد سلمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے قرطبی ذکر کرتے ہیں کہ حالانکہ داؤد علیہ السلام کے ان کی جس طرح یہ تاریخ حدیث بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے وہ انشاءاللہ سورہ اللہ سورہ صافات وغیرہ میں ہم ذکر کر لیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بھی کثرت سے بیویاں تھیں اور اسی طرح حضرت سلیمان کی بھی کسرت سے بیویاں تھیں جس طرح آج مستشرقین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی کثرت سے ازواج تھیں اور بیویاں تھیں حالانکہ اگر بنی اسرائیلی پیغمبر وہ دیکھے جائیں تو ان کی بھی کثرت سے بیویاں تھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ان سے یہ جی انیس اولاد تھی انیس ان کے ابنا اور بیٹے تھے لیکن قرآن صرف حضرت سلیمان کے وارث ہونے کی بات کرتے ہیں دراصل یہ جو وراثت ہے تو یہ علم کی وراثت ہے یہ نبوت کی وراثت ہے یعنی داود کے تمام اولاد میں اور ان کے تمام بیٹوں میں یہ جی اگر نبوت کی وراثت یہ ملی ہے تو یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ملی ہے اسی لئے مفسرین کہتے ہیں اے فن نبووت والعلمی نبووت اور علم میں ہاں اگر زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کہے کہ حضرت دعود وہ بھی بادشاہ تھے اور بعد میں اللہ نے حضرت سلیمان کو بھی بادشاہ بنا دیا تو ایک گونا یہ بھی ایک وراثت جو ہے وہ بادشاہی کی وہ انہیں منتقل ہوئی ہے رہی بات مال اور دولت کی اور وراثت کی تو وہ جس طرح حضرت سلیمان کو ملی ہوگی تو اسی طرح دیگر اولاد کو بھی وہ ملی ہوگی تو یہاں پہ وراثت سے مراد وہ جو نبوت اور علم کی وراثت ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے بلکہ حدیث میں مال کی جو وراثت ہے تو وہ تو پیغمبروں کی سرے سے تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے وہ تو سرے سے پیغمبروں کی تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح مثلاً اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نور رسو ہمارا مال جو ہے وہ میراث میں وہ نہیں لیا جاتا بلکہ ما ترکنا ہو صدقہ اسی لیے اگر حضرت داود سے مال بچا بھی ہوگا تو حدیث میں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کی جماعت سے مال وراثت میں وہ ترکے میں رہتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ جو رہ جاتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد جو مال بعض روایات میں جو آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خیبر اور فدق کے جو باغ ان کا مطالبہ کیا تھا اس کا جو مطالبہ کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ آئی تھی تو اس میں یہی بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں یہی دلیل وہ پیش کی تھی کہ پیغمبروں سے مال وہ ترقی میں اور وراثت میں جو رہ جاتا ہے تو وہ اصل میں پوری امت اس میں شریک ہوتی ہے تو اسی لیے وہ بیت المال جاتا ہے اور وہ صدقہ ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے میں گفتگو کروں گا وہ ورث سلیمان و داؤدا اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وکالہ اور کہا انہوں نے وکالہ اور کہا اس نے سلیمان نے یاس اے لوگوں منطقر کہ سکھلائے گئے ہیں ہم تقرر تعلیم دی گئی ہے ہمیں یعنی سکلائے گئے ہیں ہم منطقری پرندوں کی بولی ہمیں پرندوں کی بولی جو ہے وہ سکھلائی گئی ہے وہ اتھی نہ منقلش اور دی گئی ہے ہمیں منقل ہر ایک ضروری سامان میں سے یعنی جو چیزیں اقتدار کے لیے ایک بادشاہ کے لیے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے تو اللہ کی جانب سے ہمیں ہر وہ چیز وہ دی گئی ہے کل شی ان سے مراد یہاں پہ وہ کلِ حقیقی نہیں ہے کلِ حقیقی اور کل استغراقی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک بندہ وہی معنیٰ جو ہے وہ لے لے بلکہ یہاں پہ کل سے مراد کل عرفی ہے کلے اور عرفی کلے عرفی اسے کہتے ہیں مثلا ایک شخص بازار چلا جائے اور یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے ہے بازار چلا جائے اور وہ بازار سے سودا سلف اور شاپنگ وغیرہ وہ کر کے آئے تو ایک ہاتھ میں بھی اس کے شاپر ہوں دوسرے ہاتھ میں بھی اس کے سامان وغیرہ ہو اور سر پر بھی اس نے ایک سامان وغیرہ وہ رکھا ہو اور کوئی اسے کہے کہ تم تو پورا بازار جو ہے وہ خرید کے لائے ہو تو حالانکہ خرید کے نہیں لایا عموماً یعنی عرفی عرف میں اور عام بول چال میں اسی طرح یہ بات استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ بوتی نام کلئی کل ان کل سے مراد کل عرفی ہے یعنی مطلب یہ کہ حضرت سلیمان کو نظام چلانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی تو وہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے انہیں عطا کی گئی تھی ورنہ اگر کل سے مراد کل حقیقی ہے تو پھر بلقیس کی سلطنت یہ ان کے پاس کیوں نہیں تھی جو آگے واقعہ آ رہا ہے تو اصل میں کل ان سے مراد کل عرفی ہے وَأُوتِيْنَا مِنْ کُلِّ شَيْئِنَ اور یہ کل کی یہ اقسام اور اسی طرح یہ بحث یہ ہم نے سورہ بقرہ میں کی تھی اللہ تو وہاں پہ کلہ میں ہم نے یہی بحث کی تھی کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ نے وہ جو ضروری علوم تھے تو اللہ نے انہیں وہ دیے تھے کالا اور کہا انہوں نے یا الناس اے لوگوں قطر سکھلائی گئی ہے ہمیں پرندوں کی بولی وہ اوتی نا من اور دیا گیا ہے ہمیں ہر ایک ضروری سامان میں سے کہ جو ہمیں ضرورت ہے انہ دا لہو الفضل المبین ہادہ میں اشارہ یہ جو ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے خواب و پرندوں کی بولی ہے یا جو ضروری سامان ہے تو یہ اس ایتا کی طرف اور بے شک یہ جو ہمیں دیا گیا ہے لہول فضل المبین یہ بڑی واضح فضیلت ہے یہ بڑی واضح فضیلت ہے جی ایک تو اس میں وراثت پہ وہ ہم نے بحث کی کہ پیغمبر وہ علم اور نبوت میں وہ وارث بنتے ہیں اسی لیے علامہ ابن قیم مفتاح و دارسا میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں سے وہ ورث سلیمان و داؤدا فہو العلم والنبوہ لا غیر یہ علم اور نبوت کی میراث ہے اور اس کے علاوہ مال کی میراث نہیں ہے وہاذا بتفاق اہل العلم من المفصرین وغیرہ اور اس پر تمام مفسرین کا یہ اتفاق ہے ابن کثیر نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ جو نبوت کی وراثت ہے وہ ہے فعن الامبیا لاتور اموال وم پیغمبر جو ہیں ان کے اموال کی میراث وہ نہیں ہوتی جس طرح اللہ کے پیغمبر نے حدیث میں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم پیغمبروں کی جماعت ان سے میراث وہ رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات پیغمبر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے اس میں ایک تو وہ معجزے کا اظہار ہے پیغمبروں پر معجزے کا اظہار یہ واجب ہوتا ہے اسی طرح لوگوں پر اپنے درجے کو واضح کرنا یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے مثلا تمہیں اللہ نے ایک علم دیا ہے تمہیں اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے کہ انسان اپنے درجے کو واضح کرے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پرندوں کی بولی جو ہے وہ ہمیں سکھلائی گئی ہے تو یہ کوئی تکبراً اور فخریہ انداز میں وہ نہیں کہہ رہے اسی لیے یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور بار بار ابھی کچھ درس پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے مقام اور مرتبے کو واضح کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے لیکن اگر اس میں غرض جو ہے وہ انسان کی وہ صحیح ہو اور وہ درست ہو تو یہاں پہ وہ بھی اپنا مقام اور مرتبہ وہ دکھا رہے ہیں اسی طرح عالم پر اپنے علم کا اظہار جو ہے یہ واجب ہے علم منتقر اس میں ایک بات یہ بھی یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غیر لغت جو ہے وہ سیکھے مثلا عربی کے علاوہ جو دیگر لغات ہیں انگریزی ہے فارسی ہے دیگر لغات جرمنی ہے مثلاً فرانسیسی ہے جو بھی زبان ہو تو اگر آپ زیادہ زبانیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فضیلت جو ہے وہ دوسرے پر وہ حاصل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پہ پرندوں کی بولی جو ہے اللہ نے اسے سکھائی تھی تو یہ یقینا یہ ان کی فضیلت ہے اوروں کے مقابلے میں ہاں البتہ یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اگر آپ کوئی اور زبان جو ہے وہ سیکھیں لیکن اگر ایک شخص قرآن کی جو زبان ہے جو دین کی زبان ہے اگر اس کو بندہ بالکل نظر انداز کر دے تو یاد رکھیں پھر دیگر زبانوں کا سیکھنا یہ کوئی مفید اور فائدہ مند نہیں وجہ یہ کہ وہ قرآن کی زبان انسان اگر اسے نہ سیکھے تو دیگر زبانیں اگر آپ سینکڑوں زبانیں جو ہیں وہ سیکھ لیں تو کیا فائدہ ہے اسی لیے چاہیے یہ کہ بندہ قرآن کی زبان بھی سیکھے اور اس کے علاوہ جو دیگر زبانیں ہیں تو وہ بھی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ اس پر لوگوں کو پٹائی کرتے تھے کہ جو شخص وہ عربی زبان اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا اور دیگر زبانوں کو تو حضرت عمر ان کی خبر لیتے تھے ہاں اگر ایک شخص وہ عربی زبان اس کے ساتھ بھی شغف رکھتا ہے اور دیگر زبانوں اسے بھی سیکھتا ہے اور پھر اگر اس میں مقصد دینی مصلحت ہو کہ بندہ اس میں دین کا پیغام پہنچا ہے تو اس میں تو بالکل اجر ہے دیگر زبانوں کو سیکھنا دعوت اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہو اسی طرح لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں وہ دین کی تعلیم دیتا ہو ان لوگوں کو کہ جو عربی دغت جو ہے وہ نہیں سمجھتے تو پھر اس میں تو عجر ہے اس میں تو بالکل اجر ہے تو یہاں پہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ان هَذَا لَهُ الْفَضْدُ الْمُبِينَ بے شک یہ جو ہمیں دیا گیا ہے تو یہ بڑی واضح فضیلت ہے وہ حشر علیہ سلیمان جنود ولی وطر اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کسی مشن پر وہ چل رہے ہیں تو اعلان کیا گیا منادی یہ کرائی گئی کہ تمام لشکر جو ہیں وہ جمع کیے جائیں وہ اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوب ہو ان کے لشکر کون سے من جنات میں سے یہ بھی ان کا مجزہ تھا کہ جنات کو اللہ نے جنات پر انہیں اللہ نے ایک قوت دی تھی اور ایک قدرت دی تھی جنات ان کے تابے تھے ول ان سے اور انسانوں میں سے انسان و پیر حالانکہ جنات انسان اور پرندے یہ تمام ایسی مخلوق ہیں کہ ان میں یہ ایک دوسرے سے متنفر ایک دوسرے سے ڈرنے والے ہیں ایک دوسرے سے بھاگنے والے ہیں لیکن جب اللہ وہ آپ کو کسی پر قدرت دے دے اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے اور یہی حضرت سلیمان کا معجزہ تھا نے جنات سے ول ان سے اور انسانوں سے وطری اور پرندوں سے بستہ کیے گئے اصل میں اس کا معنی صف بنانا نہیں ہے وضاع اصل میں منع کرنے کو کہتے ہیں روکنے کو کہتے ہیں وضاع یزع وزان یہ منع کرنے کو کہتے ہیں روکنے کو کہتے ہیں اصل میں حاصل معنی اس کا یہ ہے کہ صف ان کی صفے جو ہے وہ بنائی گے مثلا جب آپ کسی لشکر میں ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہیں اور آپ صفے بناتے ہیں تو ایک سے کہتے ہیں تم ادھر ہو جاؤ دوسرے سے کہتے ہو تم اندر ہو جاؤ تم باہر ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ یعنی ہر کسی کو وہ منع روکنا یہ چیزیں یہ ہی آتی ہیں تو حاصل معنی ہم نے کیا فہمی زعون پس ان کی صفے بنائی گئیں یعنی انہیں ترتیب میں کیا گیا اور انہیں ایک ڈسپلن میں اور ایک نظم میں وہ کیا گیا کیونکہ جب اتنا ہجوم ہو اور اتنا بڑا لشکر ہو اور پھر اس لشکر میں ڈسپلن نہ ہو ان میں نظم نہ ہو وہ ایک قطار میں وہ کھڑے نہ ہو تو وہ بدنما نظر آتے ہیں اور اس کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن وہ ڈسپلن میں کھڑے ہوں وہ قطار میں کھڑے ہوں تو وہ اچھے نظر آتے ہیں اور وہ خوبصورت وہ نظر آتے ہیں اور پیغمبر وہ تو آتے ہی دنیا میں اسی کے لیے ہیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں دین کے حوالے سے بھی کریں اور دنیا کے حوالے سے بھی وہ انہیں ڈسپلن کریں اور انہیں ایک نظم میں وہ پرو دیں فهم وزع يزع وزعن یہ لفظ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے کہ ان اللہ بسلطان یزا زے کے ساتھ ان اللہ ممّا کہ اللہ بادشاہ کے ذریعے لوگوں کو روکے رکھتا ہے اس سے زیادہ کہ وہ قرآن کے ذریعے وہ لوگوں کو وہ روکے رکھتا ہے مطلب یہ کہ بادشاہ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ظلم کرنے سے وہ روکتا ہے وہ کہ لوگ قرآن کی وجہ سے اتنا نہیں رکتے اور حاکم وقت کا بادشاہ کا سلطان کا ایک اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور اس کا ایک ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے تو لذاؤ یعنی منع کرنا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے بدر کے موقع پہ ابلیس نے جب جبریل کو دیکھا تو جبریل یزا الملا وہ فرشتوں کی صفے جو ہے وہ بنا رہا تھا یعنی انہیں ترتیب میں کر رہا تھا وَيَسُفْ وَهُمْ لِلْحَرْبِ اور وہ جنگ کے لیے ان کی صفے جو ہے وہ بنا رہا تھا بدر کے موقع پہ یعنی مطلب یہ یہ صفے بنانا گویا کے یعنی ایک جو جو بڑا اور سربراہ ہوتا ہے جو کمانڈر ہوتا ہے تو گویا وہ انہیں یعنی انتشار سے وہ منع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک لائن میں یہ کھڑے ہو جائیں اور بے ترتیبی جو ہے وہ نہ دکھائیں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت و حشر علیہ سلمان پورا وہ جو ایک لشکری نظام ہے ایک فوجی نظام ہے ایک ڈسپلن کا نظام ہے تو اگر بندہ ایک پورے سسٹم کو وہ دیکھ دیکھے کہ فوجی ان کی تربیت وہ کیسی ہونی چاہیے اور تو قرآن نے اس ایک آیت میں پورے ایک فوجی نظام کو ایک عسکری نظام کو اس ایک آیت میں قرآن نے یہ پرو دیا ہے اس میں پوری ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پر یہ گواہ ہے کہ لشکریں وہی لشکر وہ لشکر ہوتے ہیں کہ جو منظم ہوں منظم ہوں اور اس میں اور اس میں یہ ایک بات ہے کہ ڈسپلن یہ کسی بھی اجتماعیت کے لیے اور کسی بھی گروہ کے لیے کسی بھی فوج کے لیے وہ نہایت ضروری ہوتی ہے صرف قوت اور طاقت اور زیادہ ہونا یہ فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس فوج میں وہ ڈسپلن نہ ہو جیسے یہاں پہ اس پورے فہم یوزعون اب یہاں پہ جن ان تیر یہ مختلف مخلوقات ہیں ایک دوسرے سے بھاگنے والے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے وہ جمع کیے گئے اور ان کی صفے جو ہے وہ بنائی گئیں وہ حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر من الجن جنات میں سے والانس اور انسانوں میں سے وطیر اور پرندوں میں سے فہم یوزعون پس ان کی صفیں جو ہے وہ بنائی گئیں حتا اذا اتوا على واد النمل یہاں تک کہ جب وہ آئے علاوہ دن نملے چونٹیوں کی ایک وادی پر ایک میدان پر چونٹیوں کی ایک وادی پر کہ جہاں پہ ان کی کثرت تھی قالت کا نملتن تو کہا ایک چونٹی نے یا ایہا نملو اے چونٹیوں ادخلو مساکنکم داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا يحتمننکم سلیمانو وجنودوہو کچل نہ ڈالے تمہیں بالکل پیسنے کو کہتے ہیں کچلنے کو کہتے ہیں سلیمان ہو کچل نہ ڈالے تمہیں علیہ و اور ان کے لشکر تو کیا حضرت سلیمان اور ان کے لشکر دانستہ طور پر یہ کریں گے قصدن یہ کریں گے تو حضرت سلیمان اور ان کے جو اطباع ہیں ان کے جو تابے دار ہیں تو ان سے اس الزام کو بھی دور کر رہے ہیں ان کی صفائی بھی کر رہے ہیں وَهُمْ لَا اس حال میں کہ وہ جانتے نہ ہوں گے انہیں پتہ تک نہیں ہوگا کیونکہ تم ایک حقیر مخلوق ہو اور وہ تمہیں اپنے پیروں تلے جو ہے وہ روند ڈالیں گے وہ کچل ڈالیں گے انہیں پتہ نہیں ہوگا اور بلا وجہ جو ان سے ایک ایسا کام ہوگا کہ جس کے بارے میں انہیں پتہ تک نہیں ہوگا سیوتی الطقان میں وہ لکھتے ہیں اور اسی طرح البرحان میں زرکشی کہ اس ایک آیت میں اس چھوٹی سی حقیر مخلوق نے اس پورے جملے میں گیارہ طریقوں سے اس نے ایک بلاغت کا کلام جو ہے وہ کیا ہے بلاغت کا کلام یہ کیا ہے اور ایک جامع کلام جو ہے وہ کیا ہے یا حرف ندا یہ جی ایو اس میں کنایا ہے ہا حرف تنبی ان اس میں اس منادہ کو مسمع کیا ہے ادخلو امر ہے اسی طرح مساکنکم کہاں پہ داخل ہو جاؤ باقاعدہ وہ جگہ جو ہے وہ بھی بتائی ہے وہ جگہ بھی اس کا تعاین کیا ہے کہ اپنے گھروں میں اور اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ اسی طرح تحذیر لا وہ کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے پیس نہ ڈالے کون تو باقاعدہ سلیمان ان کی تخصیص کی ہے اور تعمیم کی ہے ان کے لشکروں کی اور اسی طرح وہم اس میں اشارہ ہے اور لا لاشعرون اس میں ان کا عذر جو ہے وہ بیان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ایک کلام میں اس نے پانچ حقوق جو ہے وہ ادا کیے ہیں کہ اللہ کا حق بھی ادا کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حق بھی ادا کیا ہے اور اپنے حق کو بھی ادا کیا ہے اپنی رعیت کے حق کو بھی ادا کیا ہے اور حضرت سلیمان کے لشکروں کا حق جو ہے وہ بھی ادا کیا ہے یہ کلام کتنا ایک بلیغ کلام ہے ایک حقیر مخلوق کی اس کے کلام میں کتنی بلاغت ہے لا من سلیمان و وهم لائے شعرون حضرت سلیمان اور اس کے لشکر سے ان کے ادبا سے وہ نفی بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام یہ قصدن نہیں کریں گے اور وہ یہ کام دانستہ طور پر وہ نہیں کریں گے قرآن مجید نے یہ حقیر مخلوقوں میں نمل ان کا تذکرہ کیا ہے اور نہل شہد کی مکی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے علمائے حیوانات نے سال ہا سال جو مختلف تجربے کیے ہیں تو ان سے جولوجی کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور وہ حیوانات کو سٹڈی کرتے ہیں تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو حقیر ترین جانور چونٹی ہے تو یہ ایک منظم زندگی جو ہے یہ گزارتی ہے بالکل انسانوں کی زندگی کی طرح بلکہ انسانوں سے بھی زیادہ منظم جو ہے وہ ہے چونٹیوں کے پھر اپنے یعنی فیملیز اور خاندان اور یہ ہوتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی کوآپریشن کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اسی طرح ان میں وہ جو کام کا تقسیم ہے اس کا ایک پرنسپل ان میں ہوتا ہے کام جو ہے یہ آپس میں یہ تقسیم کرتے ہیں اور بالکل ایک پوری حکومت جو ہے انسانوں کی طرح باقاعدہ یہ اسے چلاتے ہیں اگرچہ آج ٹھیک ہے جو یورپ کے اور مغرب کے جو محققین ہیں تو انہوں نے کافی حد تک ان پر بہت ساری ایسی ریسرچز جو ہے وہ کی ہیں کہ جس سے مسلمان وہ ان چیزوں کی طرف بچارے وہ فارغ نہیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس حوالے سے بالکل کوئی ابتدا نہیں کی بلکہ ہر فن میں دیکھ لیں تو مسلمانوں نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی ہیں بالکل ابتدائی دور میں جاہز کی کتاب ہے کتاب الحیوان جاہیز دو سو پچپن ہجری میں یہ فوت ہوا ہے جاہیز حالانکہ امام بخاری یہ امام بخاری جو ہیں وہ دو سو چھپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو جاہیز دو سو پچپن میں یعنی بالکل ان سے ایک سال پہلے جو ہے ان کا انتقال یہ ہوا ہے اسی طرح اس سلسلے میں جو سب سے اور بھی معروف کتاب ہے وہ ہے کتاب الحیوان کمال الدین الدمیری کی آٹھ سو آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے آٹھ سو آٹھ میں یہ دو معروف علماء ویسے تو بہت سارے اور بھی انتقال ہوئے ہیں لیکن یہ دو بڑے معروف علماء ہیں ایک کمال الدین ادمیری شافی مسلک سے ان کا تعلق ہے کتاب الحیوان اور دوسرے ابن خلدون جو علم عمرانیات اور سوشل سائنسز کے بالکل بانی میں ان کا تصور وہ کیا جاتا ہے ابن خلدون مقدمہ اور ان کی تاریخ تو کتاب الحیوان میں کمال الدین ادمیری نے باقاعدہ ایک جگہ پہ وہ ان حیوانات کا تذکرہ جو ہے وہ کرتے ہیں تو نمل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے ایک ایسی مخلوق ہے کہ بڑی ایک یعنی ہوشیار اور ایک فہم والی مخلوق ہے اور رزق کے طلب میں اس کے پاس بڑے ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جب یہ کھانے کی کسی چیز کو یہ پا لیتے ہیں تو اندر الباقین الیہ تو تو فوراً اپنے لشکر کے دیگر افراد کو یہ خبر پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی آ جائیں اور پھر مشترکہ طور پر اس کھانے کو وہ سنبھال سکیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے خوراک کو گرمی کے زمانے میں اور گرمی کے موسم میں یہ ذخیرہ کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور یہ سردی کے زمانے کے لیے اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں نکلتے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز اس کے مثلا اگ جانے کا خطرہ ہو تو وہ اسے دو حصوں میں وہ تقسیم کر دیتا ہے مثلا یہ جو گندم کا دانہ ہے تو گندم کا دانہ بیج یہ اگتا ہے جب بھی اسے نمی پہنچی گی تو یہ اگ جائے گا تو گندم کے دانے کو یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ وہ نہ اگے اسی طرح دھنیا کا دانا کس تو وہ کہتے ہیں کہ دھنیا کا دانا جو ہے تو وہ اگر اسے درمیان میں تقسیم بھی کر دیا جائے تو پھر وہ آدھا جو ہے وہ بھی اگ جاتا ہے اسی لیے فعین نہو یکس وہ اسے وہ اس آدھے کو بھی مزید آدھا کر دیتا ہے اور چار حصوں میں وہ تقسیم کر دیتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں جب کسی خوراک کے بدبو ہونے کا اسے ڈر ہو وہ اضافہ على الحبی جب کسی دانے کے بدبودار ہونے پہ وہ ڈر جائے تو وہ اخرجه الى ظاہر الارض تو وہ اسے باہر نکال دیتا ہے اور وہاں پہ اسے پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ بدبودار جو ہے وہ نہ ہو جائے اور بھی کافی انہوں نے اس کے حوالے سے وہ ذکر کیے ہیں اور کافی اچھی تفصیل جو ہے انہوں نے وہ کی ہے کتاب الحیوان میں کمال الدین الدمیری نے تو یہاں پہ قالت نملتن تو کہا نملتن ایک چونٹی نے کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام وہ تمہیں کشل نہ ڈالیں اور ان کا لشکر وہم لا لاشعرون اور انہیں پتہ نہیں ہوگا ابن العربی وہ کہتے ہیں احکام القرآن میں کہ حیوانات میں بھی اللہ نے ایک فہم رکھا ہے حیوانات میں بھی اللہ نے ایک سمجھ جو ہے وہ رکھی ہے اسی طرح وہ باتیں کر سکتے ہیں اس طرح قرآن سے یہ ثابت ہے وہ باتیں کر سکتے ہیں اور باقاعدہ وہ آپس میں وہ جو میسیجنگ ہے اور ایک دوسرے کو وہ پیغام رسانی ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں وہ حملہ ہے شعورون امام راضی تفصیرِ کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر وہ کیونکہ نملا اور وہ چونٹی پیغمبر سے اور ان کے ساتھیوں سے حضرت سلیمان بھی اس میں شامل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں پیغمبر وہ حیوانات کو اور جانوروں کو بلا وجہ جو ہے وہ قتل نہیں کرتے ہاں اگر سہون غلطی سے وہ ہو جائے وہ الگ ہے تو وہ کہتے ہیں وها ذا تنبیہ عظیم علی وجوب الجزم بعصمۃ الانبیاء علیہم السلام یہ وہم لا شعورون یہ <سلام> اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بڑی تمبی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء وہ معصوم ہوتے ہیں اور اس بات پر یہ عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے وہ نملا اور وہ چونٹی وہ بھی پیغمبر کی صفائی کر رہی ہے کہ پیغمبر وہ قسدن آمدن وہ ظلم نہیں کرتے پیغمبر کی وہ بھی صفائی کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا اسی طرح امام بقائی کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر یہ دلیل ہے کہ اگر پیغمبر اور ان کے تابے داروں کو یہ پتہ ہوتا کہ وہ انہیں تکلیف دے رہے ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے کیونکہ پیغمبر کے تابے دار وہ بھی آپس میں یعنی وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں اسی لیے پیغمبر کے تابے داروں سے بھی وہ ظلم کی نفی جو ہے وہ کر رہی کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوگا اور وہ تمہیں کچل ڈالیں گے اور یہاں پہ امام قرطبی نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے وہم لا اشعرون پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تو قرآن نے چونٹی کا یہ قول یہ ذکر کیا ہے کہ وہم لا اشعرون انہیں پتا نہیں ہوگا اور وہ نادانستہ طور پر صحوان غلطی سے وہ تمہیں کچل ڈالیں گے اور یہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ میں نے انہیں اس کام سے روکے کے رکھا کہیں وہ غلطی سے مسلمانوں کو کچھل نہ ڈالیں سورہ فتح آیت نمبر پچیس میں سورہ فتح آیت نمبر پچیس میں یہ آیت جو ہے یہ آ جائے گی پارہ نمبر چھبیس میں ہم الدین کفرو و عن کمانس الحرام ولحد یا معقوف محلہ ولون و نسا بغیر یہ ہوئی کیونکہ سور فتحہ میں سور ادیبیہ کی وہ تفصیل ہے تو یہاں پہ قرآن نے اس حایت میں وہ حکمت بیان کی کہ اس موقع پر اللہ نے یہ جنگ کیوں نہیں ہونے دی اگرچہ قریش کی وہ زیادتیاں وہ بالکل کھلی ہیں انہوں نے حق کی دعوت کا انکار کیا ہے اور ایمان والوں کو مسجد حرام سے وہ روک رہے ہیں اور باقاعدہ قربانی کے جانوروں کو ان کے قربان ہونے کی جگہ پہنچنے کی وہ اجازت بھی نہیں دے رہے لیکن ان تمام گستاخیوں اور ان تمام زیادتیوں کے باوجود کہ اللہ کی حکمت کا تقاضہ وہ یہی ہوا کہ ابھی مسلمان جو ہے وہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں اور قرآن نے یہاں پہ اس کی وہ مسلحت وہ ذکر کی ہے کہ مکہ میں بہت سارے اہل ایمان ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جو ابھی مسلمان انہیں نہیں جانتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر وہ حملہ کریں تو کفار کے ساتھ یہ مظلوم جو ایمان والے ہیں تو یہ بھی غلطی سے یہ ان کی تلوار کے نیچے وہ بھی آ جائیں گے اور اسی طرح پھر ان کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کے وہ خون کا الزام آتا اور پھر یہ ان کے لیے ایک خفگی کا باعث جو ہے یہ ہوتا تو اسی لیے قرآن نے کہا فتوسی بکم تو اللہ نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کہا کہ میں نے انہیں وہ روکے رکھا تو امام قرطبی یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کے اصحاب کی جو فضیلت ہے اور اسی طرح ان کے لشکر کی جو فضیلت ہے تو وہ دیگر لشکروں پر وہ ثابت ہوتی ہے وَلَقَدَ آتَيْنَا دَعُوِ قَالَتًا لَا بھی پڑھ لیتے ہیں فَتَبَسَّ مِّن قَوْلِهَا تو مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام ذاح ہنستے ہوئے منقولہ اس کی بات سے وکالا اور کہا انہوں نے تو مجھے ان اشکر کہ میں شکر بجا لاؤں تیری نعمتوں کا تیری نعمت کا اللتی وہ نعمت انام طالیہ کے جو کی ہے آپ نے مجھ پر ولا والدیہ اور میرے والدین پر پرالحن اور توفیق دے مجھے اس بات کی کہ میں عمل کروں نیک وہ نیک تر دوں کہ جسے جس آپ پسند کریں جسے جس آپ جس سے آپ راضی ہوں دخل بے رحمتی کفی عبادت کا صالحین اور داخل کر مجھے اپنی مہربانی سے فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں انشاءاللہ اس پر مزید وضاحت جو ہے وہ کل کروں گا اس ایت پہ ولقد اتینا داؤود وسلیمان علما اور تحقیق ہم نے دی دی اور سلیمان علیہ السلام کو علم وقال اور کہا دونوں نے الحمدللہ تمام تعریفیں 우رویت کی لله خاص اللہ اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے فضیلت دی ہمیں اعلی کثیر من عباده المؤمنین بہت سو پر اپنے ایمان والے بندوں میں سے اور سلیمان <safer> سکھلائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور دی گئی ہے ہمیں ہر ایک ضروری سامان میں سے اور بے شک یہ ہر ایک ضروری سامان کا دیا جانا اور یہ پرندوں کی بولی کا سکھلایا جانا یہ بڑی واضح فضیلت ہے اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے بزن کی بنائی گئیں یہاں تک کہ جب وہ آئے کی ایک وادی پر تو کہا ایک چونٹی نے یا چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں کش نہ دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے فتبس سما تو مسکرائے سلیمان علیہ السلام دعاح تبسم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہونٹ جو ہے یہ حرکت کریں اور یہ پھیل جائیں اور دعاحن کہ اس میں دانت جو ہے وہ نظر آ جائیں لیکن قہ کہ نہ ہو یہ تین الفاظ آتے ہیں وہ تو مسکرائے اور پیغمبر جو ہے وہ تبسم کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ذہر جس میں اس کے دانت جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں پیغمبر کبھی بھی ایسے نہیں ہنستے کہ اس کی آواز جو ہے وہ دور دور تک سنائی دے تو مسکرائے سلیمان علیہ السلام رحکن ہنستے ہوئے من منقولہ اس کی اس بات کی وجہ سے اور کہا اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر بجا لاؤں تیری نعمت کا اللہ وہ نعمت انام تالیہ کہ جو تون نے کیا ہے مجھ پر اور میرے والدین پر اور توفیق دے مجھے کہ میں عمل کروں نیک وہ نیک عمل تردا ہو کہ جس سے آپ راضی ہوں اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت سے فی عبادک کا صالحین اپنے نیک بندوں میں